إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُلْ تَعالَ نَدْرُ أَبنَا أَناَا وَأَبنَا أَكُمْ وَنِسَ أَنا وَنِسَاءكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثمَُّ نَبتَهِم فَنَجعَ عَنَتَ اللَّهِ عَلَكَذِبين إِهَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْ الحَقّ وَمَا مِنْ إلَه إِلَّ اللهَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا آپ کے رب کی طرف سے اے نبی حق یہی ہے خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا بس جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں پھر ہم بحضاری التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں یقین صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برق نہیں بجوس اللہ کے اور بے شک غالب اور حکمت والے اللہ تعالی ہی ہیں پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالی بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والے ہیں سامعین ابنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے عیسائیوں کو دعوت مباحلہ اور ان کا انکار اللہ جل اسمہ وعلا اعلی قدروہ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہ تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا تو کیا چھمبا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا حالانکہ ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ ماں بھی نہ تھی مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا آدم ہو جا اسی وقت ہو گئے پھر مجھ پر صرف ماں سے پیدا کرنا کیا مشکل جب بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا بس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیضا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلانے کے مستحق ہو سکتے تو آدم علیہ السلام بطریق اولا اس کا استحقاق رکھتے ہیں یعنی وہ زیادہ لائق ہوتے ہیں تمہارے اس فاسد عقیدے کی بنیاد پر اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے سے بطور اولا ہٹانا چاہیے کیونکہ ابنیت بیٹے ہونے کے دعوے کا بطلان اور فساد یہاں اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے یہاں ماں تو ہے وہاں تو نہ تھی نہ باپ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل قدرتوں کا زہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا اور ہوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا اور باقی مخلوق کو مرد و عورت سے پیدا کیا اسی لیے سورہ مریم میں فرمایا ولی نجالس ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا اور یہاں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ربانی سچا فیصلہ یہی ہے اس کے سوا اور کچھ کمی زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے بس آپ کو اے نبی ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے امر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تو انہیں مباحلے کی دعوت دیجئے کہ ہم فریقین ماں اپنے بیٹوں اور بیویوں کے مباہلہ کے لیے نکلیں اور اللہ سے عاجزی سے کہیں کہ اے اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اس پر آپ اپنی لعنت نازل فرمائیے اس مباحلے کے نازل ہونے کا اور ابتدائے صورت سے یہاں تک کی ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصارہ کا وفد یعنی گروہ تھا یہ لوگ یہاں آ کر رسول اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حصے دار اور اللہ کے بیٹے ہیں بس ان کی تردید اور ان کے جواب میں یہ سب آیات نازل ہوئیں صحیح بخاری شریف میں بریوایت حدیفہ رضی اللہ عن مروی ہے نجرانی عیسائی سردار عاقب اور سید ملاعنے یعنی مباحلے کے ارادے سے رسول اللہ کے پاس آئے لیکن ایک نے دوسرے سے کہا یہ نہ کر اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے مباہلا کیا تو ہم اپنی اولادوں سمیت تباہ ہو جائیں گے چنانچہ پھر دونوں نے متفق ہو کر کہا اے محمد آپ ہم سے جو طلب فرماتے ہیں ہم وہ سب ادا کر دیں گے یعنی جزیہ دینا قبول کر لیا آپ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو کر دیجئے اور امین ہی کو بھیجنا بھی رسول اللہ نے فرمایا بہتر میں تمہارے ساتھ پورے اور کامل امین کو ہی کر دوں گا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ دیکھیں رسول اللہ کسے انتخاب کرتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرا تم کھڑے ہو جاؤ جب یہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ہیں اس امت کے امین صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مستد احمد میں ابن اقباسی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کچل دوں گا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ یعنی ابو جہل ایسا کرتا تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے دبوچ لیتے اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے موت مانگو اگر وہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے اور جب نسرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی اگر وہ رسول اللہ کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے صحیح بخاری ترمیدی اور نسائی میں بھی حدیث ہے امام ترمیدی عز حسن صحیح کہتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جزیہ انہی اہل نجران نے رسول اللہ کو ادا کیا اور جزیے کی آیت فتح مکہ کے بعد اتری ہے جو یہ ہے قاطر الدین اس آیت میں اہل کتاب سے جزیا لینے کا حکم ہوا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہم نے شان عیسی بیان فرمائی ہے حق اور سچ ہے اس میں بال برابر کمی زیادتی نہیں اللہ تعالیٰ قابل عبادت ہیں کوئی اور نہیں اور وہی اللہ غلبے والے اور حکمت والے ہیں اب بھی اگر یہ منہ پھیر لیں اور دوسری باتوں میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے باطل پسندوں کو اور مفسدوں کو بخوبی جانتے ہیں انہیں بدترین سزا دیں گے اللہ ہمیں پوری قدرت ہے کوئی اللہ سے نہ بھاگ سکے نہ اللہ کا مقابلہ کر سکے وہ اللہ پاک ہے اور تعریفوں والے ہیں ہم اللہ کے عذابوں سے اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں